وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور اہد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور وہ نہایت باخبر ہے اے پیغمبر یہاں سے چوتھا خطبہ شروع ہوتا ہے یہ جنگ عہد کے بعد نازل ہوا ہے اور اس میں جنگ عہد پر تبصرہ کیا گیا ہے اوپر کے خطبے کو ختم کرتے ہوئے آخر میں ارشاد ہوا تھا کہ ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشتے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو اب چونکہ عہد کے میدان میں مسلمانوں کی شکست کا سبب ہی یہ ہوا کہ ان کے اندر صبر کی بھی کمی تھی اور ان کے افراد سے بعض ایسی غلطیاں بھی سرزد ہوئی تھیں جو خدا ترسی کے خلاف تھیں اس لیے یہ خطبہ جس میں انہیں ان کمزوریوں پر متنبع کیا گیا ہے مندرجہ بالا فقرے کے بعد ہی متصلن درج کیا گیا اس خطبے کا انداز بیان یہ ہے کہ جنگ عہد کے سلسلے میں جتنے اہم واقعات پیش آئے تھے ان میں سے ایک ایک کو لے کر اس پر چند جچے تلے فکروں میں نہایت سبق آموز تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اس کے واقعاتی پس منظر کو نگاہ میں رکھنا ضروری ہے شوال تین ہجری کی ابتدا میں کفار قریش تقریباً تین ہزار کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے تعداد کی کثرت کے علاوہ ان کے پاس ساز و سامان بھی مسلمانوں کی بنسبت بہت زیادہ تھا اور پھر وہ جنگ بدر کے انتقام کا شدید جوش بھی رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تجربہ کار صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں محسور ہو کر مدافعت کی جائے مگر چند نوجوانوں نے جو شہادت کے شوق سے بےتاب تھے اور جنہیں بدر کی جنگ میں شریک ہونے کا موقع نہ ملا تھا باہر نکل کر لڑنے پر اسرار کیا آخر کار ان کے اسرار سے مجبور ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر نکلنے ہی کا فیصلہ فرما لیا ایک ہزار آدمی آپ کے ساتھ نکلے مگر مقام شوت پر پہنچ کر عبداللہ ابن ابئی اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا این وقت پر اس, کی اس حرکت سے مسلمانوں کے لشکر میں اچھا خاصا استراب پھیل گیا حتیٰ کہ بنو سلمہ اور بنو ہارسا کے لوگ تو ایسے دلشکستہ ہوئے کہ انہوں نے بھی پلٹ جانے کا ارادہ کر لیا تھا مگر پھر ال صحابہ کی کوششوں سے یہ استراب رفا ہو گیا ان باقی ماندہ سات سو آدمیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور عہد کی پہاڑی کے دامن میں مدینہ سے تقریباً چار میل کے فاصلے پر اپنی فوج کو اس طرح سے کیا کہ پہاڑ پشت پر تھا اور قریش کا لشکر سامنے پہلو میں صرف ایک درہ ایسا تھا جس سے اچانک حملے کا خطرہ ہو سکتا تھا وہاں آپ نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت پچاس تیر انداز بٹھا دیے اور ان کو تاکید کر دی کہ کسی کو ہمارے قریب نہ پھٹکنے دینا کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچے لیے جاتے ہیں تب بھی تم اس جگہ سے نہ ٹلنا اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ابتدان مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا یہاں تک کہ مقابل کی فوج میں ابتری پھیل گئی لیکن اس ابتدائی کامیابی کو کامل فتح کی حد تک پہنچانے کے بجائے مسلمان مالے غنیمت کی تباہ سے مغلوب ہو گئے اور انہوں نے دشمن کے لشکر کو لوٹنا شروع کر دیا ادھر جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا انہوں نے جو دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے اور غنیمت لٹ رہی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت کی طرف لپکے. حضرت عبداللہ کے جبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلا کر روکا مگر چند آدمیوں کی سوا کوئی نہ ٹھہرا اس موقع سے خالد بن ولید نے جو اس وقت لشکر کفار کے رسالے کی کمان کر رہے تھے بر وقت فائدہ اٹھایا اور پہاڑی کا چکر کاٹ کر پہلو کے درے سے حملہ کر دیا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ انہوں نے جن کے ساتھ صرف چند ہی آدمی رہ گئے تھے اس حملے کو روکنا چاہا مگر مدافعت نہ کر سکے اور یہ سیلاب یقائق مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر حملہ آور ہو گئے اس طرح لڑائی کا پانسہ ایک دم پلٹ گیا اور مسلمان اس غیر متوقع صورتحال سے اس قدر سراسیبہ ہوئے کہ ان کا ایک بڑا حصہ پراگندہ ہو کر بھاگ نکلا تاہم چند بہادر سپاہی ابھی تک میدان میں ڈٹے ہوئے تھے اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اس خبر نے صحابہ کے رہے سہے ہوش و حواس بھی گم کر دیے اور باقی ماندہ لوگ بھی ہمت ہار کر بیٹھ گئے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد و پیش صرف دس بارہ جانصار رہ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی ہو چکے تھے شکست کی تکمیل میں کوئی کثر باقی نہ رہی تھی لیکن عین وقت پر صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں چنانچہ وہ ہر طرف سے سمٹ کر پھر آپ کے گر جمع ہو گئے اور آپ کو وہ سلامت پہاڑی کی طرف لے گئے اس موقع پر یہ ایک موما ہے جو حل نہیں ہو سکا کہ وہ کیا چیز تھی جس نے کفار مکہ کو خود بخود واپس پھیر دیا مسلمان اس قدر پر آگندہ ہو چکے تھے کہ ان کا پھر مجتمع ہو کر باقاعدہ جنگ کرنا مشکل تھا اگر کفار اپنی فتح کو کمال تک پہنچانے پر اصرار کرتے تو ان کی کامیابی بید نہ تھی مگر نامعلوم کس طرح وہ آپ ہی آپ میدان چھوڑ کر واپس چلے گئے اِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے یہ اشارہ ہے بنو سلمہ اور بنو حارسہ کی طرف جن کی حمتیں عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھیوں کی واپسی کے بعد پسٹ ہو گئی تھی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے لہذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے اذ تقول للمؤمنين ان يمدكم ربكم آلاف من یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ تین ہزار فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ایک طرف دشمن تین ہزار ہیں اور ہمارے ایک ہزار میں سے بھی تین سو الگ ہو گئے ہیں تو ان کے دل ٹوٹنے لگے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ الفاظ کہ بخمسة آلاف من بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کر آئیں گے اسی آن تمہارا رب تین ہزار نہیں پانچ ہزار صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں فتح و نصرت جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا اور دانا وینا ہے اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں لیس الک من الامر شیء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون اے پیغمبر فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے کیونکہ وہ ظالم ہیں وللہ ما في السماوات وما في الارض غف زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب دے وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی ہوئے تو آپ کے منہ سے کفار کے میں بدعا نکل گئی اور آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کو زخمی کرے یہ آیات اسی کے جواب میں ارشاد ہوئی ہیں